اللہ منو قلوبنا بالقرآن قرآن و بالقرآن اخلاق الجنة بالقرآن قرآن من النار بالقرآن قال اللہ تعالیٰ و تبارہ كافی شان حبیب ہی مخبرم و عامرا ان اللہ و ملا اكت وسلونبی یا یازین منسلو علیہ وسلم و تسلیمہ والسلام وسلام یا رسول اللہ ولی علی کا یا محبوب محبوبہ رب العالمین بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے سو بار محبت سے چوما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 والیے کون و مکان سیاہ لا مکان سید ان جان سر لالا رخاں نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہے خوباں شہن حسینہ تمائےائے دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے سبھے اذل نور ذاتِ لم یزل باع س عالم فخر آدم بنی آدم نی بت ہا راز دار ما اوہ شاہد مَ طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحاب و سلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسنت پہ جلوہ گھر صاحب صدر غرامی قدر مربی محسنی استاذی والدی قبلہ عباجی دامت برکات العالیہ مقتدر علماء کرام معزز محترم سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سرِ دوپہر سے اس وقت تک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 محمدی کے چار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید میں نقبات تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں انا حسین نبن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قران اترتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں و یزید ابن الموویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شاذب الخم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 میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخوئی اور کامیابی حاصل پائیں تا قیامت قطع استبداد کرد موجے خون او چمن ایجاد کرد اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا زب ہے عظیم بسر سرخ روح عشق غیور از خونے او شوخی ای مصرا از مضمونے او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 نماز تہجد ادا کی شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری با جماعت نماز تھی ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے آج کائنات کا وہ انوکھا باب رکم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو یہ تو لڑائی کرے گا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 کبھی ظاہر شہید ہو رہے ہیں کبھی اون محمد کے لاشے گر رہے ہیں کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے کبھی جوان اکبر کی آواز کربلا کے ریک زاروں میں گھونچتی ہے یا آباتاہ ادرکنی میرے باپ مجھے پکڑی ہے تو حضرت امام حمام دھوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے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 تبل مناظل قربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی وہ مصیبتیں کلیجہ بھی شک ہو جائے کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا اور جب آپ کے اوپر پہ تیر برسنے لگے محتاط روایات کے مطابق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 اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ وقت کے یزیدوں کو غارت کر دے, دے, دے, دے حریت کے ان قافلوں کو منزلہ سودہ کر دے اے اللہ ہمیں اساکر اسلامیہ اور لشکر امام مہدی میں شمولیت کی توفیق عطا کرنا اور اگر ہماری قسمت میں یہ نہیں تو یہ صادف ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھتے ہماری نسلیں تری دین کی خدمت کریں ہمارے بچے تری دین کی خدمت کریں ہماری زندگی کا ایک لمحہ تری راہوں میں بچھا